بسم اللہ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دو سنین محتسبا دولہ براءت من النار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذن سبع سنین محتسبا اذن یعزن معنی اعزام دینا محتسبا احتسب یحتسب معنی سباب کی نیت حاصل مختص جی جس نے سات سال ازان دی ثواب کی نیت سے من ازن جس نے اذان دی سبع سنین ن سات سال سنین سنتن کی جمع ہے سال کو کہتے ہیں مح کا سواب کی نیت سے کتب لہو दिया गया لہو اس کے لیے لکھ دیا گیا गया مینار جہنم سے چھٹکارا اس کے لیے جہنم سے برا ات لکھ دی گئی یہ جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا گیا آگ سے چھٹکارا لکھ دیا گیا جی اس حدیث مبارکہ کی روح سے ایک اصول اور ضابطہ سمجھ میں آیا ہے کہ جس مؤزم نے سات سال اذان دی تو اس کے لیے براعت باقائدہ لکھ دی جاتی ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جانم کی آگ سے بری فرمائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی خضیلت ہے معزن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر معزنین کے حوالے سے مختلف ارشادات فرمائے ہیں آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے معزنین ہوں گے اس کے علاوہ اور کئی طرح فضائی بیان کیے جن میں سے ایک یہ فضیلت ہے کہ جس نے سات سال اذان دی تو اس کے لیے جہنم سے وراعت ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کی روایتیں بارہ سال کی ہے کہ جس نے بارہ سال دی تو اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی وغیرہ بڑھ ہے تو ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارس کی کہ یا رسول اللہ اگر اتنے فضائل ہیں اذان کے تو پھر اذان تو ہے پورے اہل محلہ میں ایک شخص دے گا تو اس پر تو پھر فتنہ اور فساد اور جنگ و جدال ہو جائے گا لڑائی جھگڑا ہر کوئی چاہے گا کہ میں ثواب کو حاصل کروں تو پھر اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب آزان دے گا اس کے بعد جو غلطیاں سننے والے ہوں گے اگر اس مسجد جو جو کلمات مسجد کہہ رہا ہے اس کے جواب میں وہی وہی کلمات جو جب کہ حیا اور حیال فلاح میں لا حول ولا لاہ الا اللہ باللہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جی ہاں اذان کی شرائط میں سے شخص یہ ہے کہ اذان دینے والا مرد ہو اس لیے عورت کی اذان جائز نہیں ہے اگر عورت اذان دے دے گی تو اس کا دوبارہ اعادہ کرنا ضروری ہے لیکن اگر گھر میں بیٹھی خاتون مؤزن کی اذان سننے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کلمات کا جواب دے گی اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں یہی شہادتین کے جواب میں بھی وہی کل اشد اللہ اشد محمد رسول اللہ حیا علیہ اور علی ان دونوں کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے چلا حیا کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف حیا الفلاح کے معنی ہے او کامیابی کی طرف اب موازن صاحب تو مسجد کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں اور خان صاحب گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ رہے حل صلاح تو یہ تو تضاد ہو جائے گا کہ یہ گھر کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو کہ یہاں آؤ نماز کے لیے اس لیے حی آل صلاح کے جواب میں کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا پھر اللہ وقر اللہ اکر اللہ جب کہ اذان فجر میں اب صلاح خیر من النوم کا جملہ ہے تو اس کے جواب میں صدف و وارا ہے اس کے جواب میں صدق توا برطا ہے تو اب مزن کے کلمات اذان از کے جواب میں وہی کلمات حیا صلاح حیا فلاح کے جواب میں راہ قبۃ اللہ باللہ اور صلاحت و, خیر و من النوم کے جواب میں صدق تو برد کہنے والے کو ان اللہ اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی عطا فرمائیں گے جتنا کہ اذان دینے والے کو چاہے جواب دینے والا مرد ہو چاہے جواب دینے والی عورت جی ترکیب دیکھیے من من جس نے آزان دی سات سال مختص نیت ہے کتب لہو لکھ دیے گیا اس کے لیے براعت من النار آگ سے چھٹکارا من چتیا از ہوا سلحال سبع مضاف سنین مضافلے مضاف مضافلے مل کر مفعول فی مفتسبا حال حاضر حال مل کر فاعل اززنہ کے لئے اززنہ فیل اپنی ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شر کتب لہو من النار کتب فیل مجہور لہو لام جارہو ضمیر مجہور جاہا مجہور مل کر متعلق ہوئی کتب فیل کے موصوف من النار ضرف مستقل صفت موصوف صفت مل کر نائب عائل کتبہ کے لیے کتبہ پھیلے مجھ اپنے نائبائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط پر جزا مل کر جملہ خبریہ شرطی حدیث نمبر دو سو چوبیس منترا کل جمع من غیر ضرورت منافق حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا منتر اخل جمع من غیر ضرورت منافق باقی الفاظ واضح ہیں البت ہیں ودا یو بدل بدل بابط تفعیل معنی ہے تبدیل کرنا تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ من الجمعہ جس نے جمعہ چھوڑا مطلب جمعہ کی نماز چھوڑی من غیر ضرورت بغیر ضرورت کے اس کو منافق لکھ دیا گیا کتابیں کتاب میں لا یوم جس کو نام نہیں مٹایا جا سکتا یبدل اور نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے ایسی کتاب میں کہ جس کو نہ ہی تو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے ایسی کتاب میں اس کو منافق لکھ دیا گیا جمعہ کی اپنی شرائط ہے جمعہ کے فرض ہونے کی مثلا ایک صحت مند آدمی پر ہے اگر بہت زیادہ مریض ہے اس پر نہیں ہے اسی طرح مقیم آدمی پر ہے جو اپنے ہی شعر میں مقیم ہو مسافر ہے اگر سفر شریف کی حد تک چلا گیا ہے تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے کسی طریقے سے عورت پر نہیں ہے بچوں پر نہیں ہے غلاموں پر نہیں ہے فرض تو ایسے لوگوں پر تو جمعہ نہیں ہے لیکن جن حضرات پر مثلاً مقیم ہے صحت مند ہے عاقل والد ہے مرد ہے تو ایسے لوگوں پر جمعہ فرض ہے جمعہ کی نماز بشرطے کے تمام شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر بھی اس کے باوجود جان بوجھ کر اگر کسی نے جمعہ کو چھوڑ دیا اور کوئی ضرورت بھی نہیں تھی ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے چھوٹ گیا وہ الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کر بلا کسی ضرورت ہے اگر جمعہ کو چھوڑ دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو منافق لکھ دیا گیا گویا ایسے شخص کو عملی منافق کہلا دیا گیا ہے کہ آمدن یعنی اس نے ایک منافق والا عمل کیا ہے اس کو کہتے ہیں عملی نکاح تو عملی طور پر یہ کیا ہو گیا یعنی ہے منافق بن گیا ہے لہذا ہر انسان کو چاہیے مسلمان کو کہ وہ اس کا اہتمام فرض نمازوں کا باقاعدہ سے اہتمام ہونا چاہیے اور بالخصوص جمعہ کا تو اہتمام ہر حال میں ہونا چاہیے منتارا کل جمع تھا جس نے جمعہ چھوڑا من غیر ضرورتن بغیر کسی ضرورت کے کتے و اسے منافق لکھ دیا گیا پھر کتاب ایسی کتاب میں لایوم ہا جسے نہ مٹایا جا سکتا ہے یبدل اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے لوہے محفوظ مراد لے سکتے ہیں کتاب سے عامال النامہ بھی پڑھا لیا جا سکتا ہے ترکیب من شرطیہ تارا کا فعل ضمیر ہوا فائل الجمعہ مفول مفروفي وفرو به من جار غیر مضاف ضرورتیں مضاف الی مضاف مضاف الی متکرم مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تارا کا فعل کے طرح کا فیل اپنی ضمیر فائل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط کتبہ منافر فی کتاب لا خاولا ولا یبدل کتبہ فیل مجھول ضمیر ممیز ہوا ضمیر ممیز منافر تمیز ممیز تمیز مل کر نائب فائل کتبہ کے لیے فی جار کتابن موصوف کتاب موسوس ایسی کتاب لا یمحا یمحا فیل ضمیر نائب فائل فیل نائب فائل سے اندل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر معتوف حالے وہ حرفیات فلا ی بدل معتوف وہی ہے فیل مجھول ضمیر نائب فائل فیل فائل میں کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر معتوف معتوف حالے اپنے معتوف سے مل کر صفت ہوئی موسوس کتاب کے لئے مصوف صفت مل کر مجرور فی جار کے لیے جار مجرور مل کر خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شکریہ حدیث نمبر دو سو پچیس ولم دازوہ ولم یحدث نفس ہو من نفاق حضرت ابو وسلم فرمایا مانا ہوتے ہیں بیان کرنا کسی کو خبر دینا کسی کو بتلانا ماتا علا شوسہ شعب علامت کے معنی میں ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماتا جو ولم ولم اس حال میں جہاد کیا ولم نفس لفظی معنی کریں گے تو لفظی معنی یہ ہوگا ولم اور نہیں خبر دی اس جہاد کے بارے میں نفس اپنے نفس کو لفظی معنی یہ ہے اور بام محاورہ مانا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں غلام جو حد جس یہ نفس ہو اور اس پر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا یا اپنے اس کے اپنے نفس میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو ماں کا اعلی شعبت منفاق من تو وہ شخص مرا اعلی شعبت منفاق نفاق کے ایک شوق تھا گویا اس میں بھی گویا کے نفاق ایک علامت پائی گئی اس طرح کہ اگر کوئی شخص مسلمان اس حال میں مر جائے کہ اس نے کبھی بھی جہاد نہ کیا ہو اور جہاد کے حوالے سے کبھی بھی اس کے دل میں خیال تک نہ گزرا ہو اور اس کے دل میں کبھی جذبہ ہی نہ پایا گیا ہو تو ایسا شخص اس حال میں مرا گویا کہ اس میں منافقین کی علامات میں سے ایک علامت پائی گئی منافقین کی علامات ہیں گویا یہ بھی ایک عملی نفاق ہے باوجود اس کے کہ کفار اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہوں اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کر رہے ہوں اور مسلمانوں کو گویا کے ظلم کی چکی میں پیس رہے ہوں اس کے باوجود بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں نہ ہی تو جہاد کے حوالے سے کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے وہ کوئی تیاری کرتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ منافق گویا اس میں منافق کی علامات میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے کہ جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہوتا تو اس شخص کے اندر بھی گویا اس کی ایک علامت پائی جاتی ہے کہ کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن جو کہ جہاد ہے اس کے حوالے سے نہ ہی اس نے کبھی جہاد کیا پر نہ ہی اس کے حوالے سے کبھی اس کے دل میں اور من میں اس کے حوالے سے جذبہ آیا تو لہذا اس شخص کو اپنے حوالے سے فکر کرنی چاہیے اور بالخصوص اب کے حالات کے حوالے سے جذبہ تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے مما تو مما تو جو شخص مرائے یق نہ اس نے جہاد کیا وہ لمبا حد بھی نفس ہو اور نہ اس پر اپنے آپ کو تیار کیا تو نہ نفاق کے ایک شعبے پر مراحر کبیرا من شتی ماتا فیل ہوا لم جاجما یگژ ہوا ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتو فالے اوبھر فاتفہ لمحد لم یحدث جاضمہ بازار ہو ضمیر مجلور چار مجلور مل کر متعلق ہو حد کے نفس مذاف ہو ضمیر مضافل مزاح مضافل مضاف مل کر مفہول بھی لم یحدث حدث اپنی ضمیر فائل بیلی متعلق اللہ سلو سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر حال ماتوف ہے اپنے حال سے مل کر جملہ اپنے فائل ہوا ماتا فیل کے لیے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شخا اعلی شعبت من نفع ماتا فیل ہوا ضمیر فائل علاجار شعبت موصوف من نفاق ظرف مستقر صفت موصوف صفت مل کر مجرور علاجار کے لئے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ماتفل کے ماتفل اپنی سمیر فائل پر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شاطر جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہوا میں ظرف مستقر صفت کہہ دیتا ہوں اس لئے لئے کافی تفصیل پر چکے ہیں تفرت نہیں ہے متعلق نکال سکتے ہیں حدیث نمبر دو سو سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لم دا لم یت نہیں چھوڑا قول الزور, الزور جھوٹ حاجت حاجت ضرورت یدا ہوں پھر وہی چھوڑنا تو عام تو عام شراب, شراب مل لم یدا قول الزور جس نے نہیں چھوڑا چھوٹی بات کو والعمل ابھی اور اس پر عمل کو یعنی جھوٹ پر عمل کرنے کو فلح صلی اللہ حاجت بس اللہ کو نہیں ہے ضرورت عام اب شراب ہو اس بات کی کہ وہ چھوڑے اپنے کھانے کو شراب ہو اور اپنے پینے کو کیا مطلب ہے حدیث کا کہ کوئی روزہ دار اپنا روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ کو بھی نہ چھوڑے قریبت کو نہ چھوڑے اور اسی طریقے سے جو گناہ کے کا کام ہیں ان کو بھی نہ چھوڑے حضور اور فوش گوئی کرتا رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا یا پیسہ چھوڑ دے اس لیے کہ روزے کی جو علت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں یا یادین کتب علیہ بیان کی, کی جو علت ہے وہی مفقوض ہے یہاں پر کہ وہ اللہ سے ڈر ہی نہیں وہی گناہ جو پہلے سے چل رہے تھے وہی گناہ اب بھی کر رہا ہے وہی غیبت وہی جھوٹ وہی فساد تو جب ایسی صورتحال ہے تو الگ الگ کو تو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے اپنے آپ کو بھوکا رکھے یا پیاسا رکھے اس بات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس لیے چاہیے یہ کہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہے تو روزے کے جو دیگر ہیں اور ان کو کیا کرے اپنے آپ پر لاگو کرے اور حقیقی معنی میں روزہ وہی روزہ ہے کہ کان آنکھ پاؤں ہاتھ سب کا کیا ہونا چاہیے روزہ ہونا چاہیے من رنگ یادا سور جی جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا جھو جھوٹی بات نہیں چھوڑی بلا عمل ابھی اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑا فلے صلی اللہ لہاجت اللہ کو کوئی ضرورت اس بات میں کہیں یادا تام ہو شراب ہو کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ تقوع اور پرہیز گاری اور اللہ تبارک تعالی کی یاد پر وہ اس سے ہو نہ سکے ترکیب من یا لم جازمہ یادا خیل زمیر قولا مضاف عظور مظافر مزاف مضافرے مل کر معطوف آ وحفی عطفہ العامل مصدر بعض آر وہ ضمیر مجرور جار مجلور مل کر مطالب ہوئے العمل مصدر کے تو مصدر اپنے مطالب سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کہہ سکتے ہیں اب ماتوف ماتوف علی اپنے ماتوف سے مل کر مفہول بی فین اپنے فائل اور مفہول بی سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شرط فاجہ ذریع لیسر اللہ أن وشرابه فاجد ليس فعل ناقص لله زرف مستقر خبر مقدم حاجت موصوف فی جا اناصوا یا مل کر مفول بھی مزا مزا فلے مل کر ماتوف آلے کے ہیں وہ عرف عاطفہ شرابہ مزا, مزا فلے مزا فلے مزا فلے مل کر ماتوف ماتوف آلے اپنے ماتوف سے مل کر جملہ ماتوفہ ہو کر مفعول بھی فیل اپنے فائل مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر بتاویلِ مصدر کے مجرور فیجان کے لئے جار مجرور مل کر متعلق کے ثابتتوں شیغہ اس میں فاعل مقدر کے ثابتتوں شیغہ اس میں فاعل اپنی ذمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت حالتن موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر اس میں لیسا مؤخر لیسا اپنی خبر مقدم اور اس میں مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہوا۔ حدیث نمبر دو سو ستائیس من لب الله شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے پہنا شہرت کا کپڑا دنیا دنیا میں البص اللہ ثوب مزل البسع البسم لبل بس مجرد سے معنی ہوتے ہیں پہننا اس کو مزید پر لے کر جائیں گے باب فال سے البس معنی ہو پہنانا تو البس اللہ اللہ تعالیٰ پہنائیں گے اس کو سو زلت والا کپڑا رسوائی والا کپڑا یوم القیامت قیامت, قیامت کے دن جس نے دنیا میں تکبر کی خاطر تکبر کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کوئی کپڑا پہنا شہرت کے لیے کپڑا پہنا دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تکبر اور ریاکاری کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت اور رسوائی والا کپڑا پہنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں جی ہاں یاد رکھا جائے کہ اچھا کپڑا پہننا قیمتی کپڑا پہننا کوئی منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے آپ پہن سکتے ہیں جتنا قیمتی کپڑا آپ پہن سکتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن برائی اس میں ہے کہ پہننے کے ساتھ جو نیت ہوگی اگر تکبر کی ہے شہرت کی ہے فخر کی ہے لوگوں پر اپنے آپ کو بڑا جتلانا ہے یا ایسا لباس اختیار کرنا ہے کہ جو صفات نہیں ہیں علماء صولہ والا لباس پہن پہننا اچھی بات لیکن پہن کر یہ ظاہر کرنا کہ میں عالم لگوں لوگ مجھے عالم سمجھے شیخ سمجھیں اور خود ان صفات کا حامل نہ ہو تو یہ کیا ہے شہرت والا کپڑا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کل قیامت کے دن اس کو ضلع اور آپ ایسی چیز کے ساتھ جو نہیں دی گئی تو وہ ایسے ہیں جیسے دو جھوٹے کپڑے پہننے والا تو جی ہاں جو انسان جن جن صفات کا حامل نہ ہو دوسرے کا بھی دھارنا یہ نجائز پر حرام ہے ایسی شکل و اختیار کرنا کہ جو ایسی صفات کا ظاہر کرنا کہ جن صفات کا انسان حامل نہ ہو یہ ناجائز ہے شہرت کا کپڑا پہنا پھر صوبہ دنیا دنیا اللہ تعالیٰ پہنائیں گے قیامت کے دن ذلت والا کپڑا من شتی مضا مفول مجلور جار مزرو مل کر مطالعہ فیل اپنی ضمیر فعل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کا شرط البص اللہ صوبہ مزلۃ البس فعل هو ضمیر مفول بھی مقدم اللہ فاعل مؤخر صوب مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف ممرکر مفول به إلبس ف operators فين يوم القيام يا مضاف القيامة مضاف مضاف مضاف مضاف م litamp مفول في ف أبنى فائل مفول به بل wo no mafilo و بل�� Tenor mafilo seber فيش ابل اتنا فعيل 거기�� Thor mafilo seber Commons فاول ب هي ایک وزاوino اكصو ومضاد مضافând وتسانية ووم القيام Мыفول في فعل اپنے پائے اور تینوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر جزا شرطی دو من طلب سے لیجاری جاریہ جارا یو جاری بال مفا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں مقابلہ کرنا جارا یو معنی مقابلہ کرنا عل اللہ عالم کی جمع ہے مارا یمہ اس کا معنی ہے جھگڑا کرنا بحث مباحثہ کرنا فہ سفیر کی جمع ہے بے وقوف کو کہتے ہیں کم عقل کو جو تھوڑی عقل رکھنے والا ہو اور یس بھی ابھی وجوہنا ہوتے ادخل النار جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من طلب العلم جس نے علم حاصل کیا لی العلماء اس لی لامے کی بتانے کی لی لی العلماء اس لیے کہ مقابلہ کرے کے بے صفہ یا جھگڑا کرے بے وقوفوں کے ساتھ کم آکڑوں کے ساتھ او یس فی جی وجوہ سے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر دے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر دے اس لیے علم فاصل ادخل اللہ, من نار اللہ تعالی اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے جی ہاں علم اس لیے حاصل کیا کیا علماء سے بحث مباحثہ کر سکوں علماء سے ٹکر لوں تنگ کرو ان سے بحث مباص کروں یا بے وقوفوں کے سامنے کم عقلوں کے سامنے اپنے علم جھاڑو میں بڑا علم ہوں مدق ہوں مدبل ہوں متباہر ہوں بہت علمی ہوں یا طلباء اور طالبات کو یہ دتلانا کہ بہت بڑا علم ہو سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ اس کے پاس بہت بڑا علم ہے پڑھانے والے چیز یہ یا پڑھانے والی کیے بھی یہ تو. اور یا صرف ابھی وجوہان نہ کی گئی ہے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے علم سیکھا تاکہ لوگ میری عزت کریں احترام کریں ماشاء اللہ شیخ صاحب تشریف لائے بڑا حالم ہے حالم صاحب لائیں. عالم صاحب تشریف لائے عالمہ صاحبہ تشریف لائیے مفتیہ صاحبہ صوفیہ صاحبہ تشریف لائیے اس لیے علم کو سیکھا کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا عالم ہے یا عالمہ ہے بہت علم والا ہے یا علم والی اور اس کی قدر کریں اس لیے علم کو سیکھا کہ لوگوں میں عزت ہو جائے نام بن جائے اللہ تبارک سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ادخلہ اللہ نارا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک کو طرح جہنم میں داخل کر جی ہاں سب سے پہلے نیتوں کا صحیح ہونا جی من طلبا جس نے لی. مقابلہ کرے علماء اس علم کے ذریعے سے علماء کا اولی صفحہ اس علم کے ذریعے سے جھگڑا کرے کمکلوں کے ساتھ بے وقوفوں کے ساتھ اور یہ صرف ابھی ہی وجوہان سلے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر دے ادخل اللہ النار اللہ تبارک اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے لام اکی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس لیے یوجاریا اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کتابوں میں ان کے بعد منسوخ ہوتا ہے تو یہاں لام اکی ایسا لام ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جی لام مجروع مجروع کے یوجاریا فیل اسم ضمیر فائل ہوا ضمیر فائل بازار وہ زمیر مجرو جار مجرور بالکل متعلق ہوئی فیل کے الولمافول بہ فعل اپنے مفول الی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر ماتوفال او عاطفہ لی بے صفہ بالکل سیم ہے ایسے ہی ماتوف اول او یسنف او عاطفہ یسن فیل بہجار یَ فعل ہوا ضمیر فعل باجار مجلور جار باجارجرور متعلق اپنی فعال مفول بہی اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر ماتوفانی معاطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر بتاویر منظر کے ہو کر مجروب آپ کہہ سکتے ہیں جار مجرور مل کر متعلق ہوئے طلبہ فیل کے فی الحال سے مل کر جملہ فہری خبری, خبری ہو کر شرط اد فیل حمیر مفول بی مقدم العل وخر انار مفول فی فیل اپنے فائل اور مفول المفرد فيه ملکت جمله فعليه خبريه होकर جزاء شرط پر جزاء ملکت جمله فعليه خبريه شرطيه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين